اللہ رب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فضل کرم فرمائے صحت و سلام دیا تا فرمائے اس بچی پر فضل و کرم فرمائے تمام سنی مسلمان فضل و کرم فرمائے سب کی عزت آب رجحان مال کاروبار مکان دکان سب کی حفاظت فرمائے اللہ تو کریم کرم فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک انگلی شہادت کی انگلی سے بچی کے دل پر آنکھ پر حضور کا نام محمد صرف محمد لکھنا ہے اور زبان سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تین بار تین بار اللہ شریف سور فلق سورۂ ناس اول آخر شریف پڑھ کر کے بچی کو دم کریں پانی میں دم کر کے پانی پلا سکتے ہیں سرکار حضور مفتیا ذہن رحمۃ اللہ علیہ کا تعویذ طوفائی نوری دھو کر کے اس کا پانی درخت میں پودے میں پاک جگہ پہ ڈالیں جب تعوی صاف ہو جائے تو اس کا پانی گلاس میں طوفے اوری ڈالیں اس کی برکت جس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول کا نام اس میں پانی برکت اس کی آ جائے گی اس کی آنکھ پر لگائیں پانی پلائیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں والسلام تو یا رسول اللہ فقیر قادری محمد منا رضا منانی ناظم اعلیٰ جامعہ نورویہ درگاہ حضرت شریف